اور اگر تم سزا دو تو اسے ہی سزا دو سے تمہیں تکلیف پہ ونچائی تھی اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر والوں کو صبر سب سے اچھا